رب والصلاة علی سید اما فاعوذ باللہ من بسم اللہ ربین والسلام وسلام او سجد اما با فاعوذ اللہ من شہطان وجیم بسم اللهہ الرحمن الررحم اصلات وسلام اعلی کا یا رسول اللہ ول علی کا و صحاب کا یا حبیب اللہ اصلات وسلام اعلی کا یا نبی الل علی کا و یا نور الل۔ پیکر علم و حکمت عاشق اعلی حضرت شیخت طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الییاس اطار قادری رضوی دامت برکات مالیہ اپنے رسالے قبر کا امتحان میں نقل کرتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جو مدنی چینل پر ہمارے سلسلے آخر موت ہے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ایک بدنسیب دولہے کی حکایت نقل فرماتے ہیں کہ شہر کراچی کا یہ دل خراش واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی رخصتی کی تاریخ بھی آ گئی کل رخصتی ہونی ہے رات کو شکرانے کے نوافل اور شکرانے میں صدقہ و خیرات کرنے کے بجائے یہود و نسارا کی پیروی میں ناچ رنگ کی محفل برپا کی گئی خاندان کی بہو بیٹیاں تبلے کی تھاپ پر رقص کر رہی ہیں اور مرد بھی بے ڈھنگے پن کے ساتھ ناچ ناچ کر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں رات بھر ادھم مچا کر جب فجر کی آزانیں شروع ہوئی لوگ سونے کے لئے چلے گئے دلہا بھی اپنے بستر پر لیٹا وہ بے حد خوش تھا سوچ رہا تھا کہ آج میرے گھر دلہن آنے والی ہے آج مجھے نیا لباس پہنایا جائے گا مجھے چمکتی گاڑی میں دلہن کے گھر لے جایا جائے گا آج کی رات میں اپنی دلہن سے ملاقات کروں گا آج کی رات میں نرم و ملائم بستر پر گزاروں گا لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات اسے نئی نویلی دلہن سے نہیں بلکہ ملک الموت علیہ سلام سے ملاقات کرنی ہے اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات اسے نیا لباس نیا جوڑا نہیں بلکہ کورے لٹھے کا کفن پہنایا جائے گا جو فٹ پاٹ پر مرنے والے لاوارس کو پہنایا جاتا ہے اس نے تو خیال کیا تھا کہ آج کی رات میں سجی سجائی کار میں دلہن کے گھر لے جایا جاؤں گا اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات اسے ویران قبرستان میں میت بس میں لے جایا جائے, جائے گا اس نے تو خیال کیا تھا کہ آج کی رات میں نرم و ملائم بستر پر گزاروں گا اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات تو اسے قبر کے تاریخ و تنگے گڑھے میں کیڑے مکوڑوں کے ساتھ گزارنی پڑے گی جی ہاں وہ یہ خوشیوں کے تصور باندھ کر وہ دلہا سو گیا اس کی آنکھ لگ گئی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں ذرا کلجا تھام کر سنئے کہ جمعہ کا دن تھا ماں نے دوپہر کے بارہ بجے کسی کو بھیجا کہ میرے لال کو اٹھا دو آج جمعہ کا دن ہے جلدی جلدی غسل کرے اور تیاری کرے کیونکہ آج اس کی دلہن آنے والی ہے جگانے کے لیے گھر کا ایک عزیز پہنچتا ہے آوازیں دیتا ہے لیکن دلہے میاں جواب نہیں دے رہے آخر رات کی بھی ایسی کیا تھکن کہ کی آخ ہی نہیں کھل رہی مگر جب ہلا جلا کر دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ تو دم توڑ چکا تھا کوام مجھ گیا شادی کا گھر ماتم کدا بن گیا جہاں ابھی رات کو خوشی کے شادی آنے بج رہے تھے وہاں اب آہو بکا کا شور برپا ہو گیا جہاں ہنسی کے فوارے ابل رہے تھے وہاں آسوں کے دھارے بہنے لگے تجہیز و تقفیم کی تیاریاں ہونے لگیں بد نصیب دلہے کو جنازے کی ڈولی میں سوار کر دیا گیا آہ صد آہ کے جد گھنٹوں کے بعد جسے سر پر مہکتے پھولوں کا سہرا پہنا کر نہایت ہی سج دھج کے ساتھ سجی ہوئی کار میں سوار کر کے بجلی کے کمکموں سے جگمگاتے موتر موتر حجرائے عروسی میں لے جانا تھا اسے کندھوں پر سوار کر کے لوگ چل پڑے ہیں آہ اب وہ جگمگ جگمگ کرتے ہجرائے عروسی کے بجائے اندھیری قبر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اب اسے رنگ برنگے پھولوں سے سجے ہوئے اور روشنیوں سے جگمگاتے ہوجرے عروسی میں نہیں بلکہ کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی وحشت ناگ قبر میں رکھا جائے گا اب اس کے بدن پر شادی کا خوشنما رنگ برنگا مہکتا جوڑا نہیں بلکہ کافور کی غمگین خوشبو میں بسا ہوا کفن ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے قبر میں اتار دیا گیا آہ صد ہزار آہ کہ تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے تو مت انجان آخر موت ہے مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی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 میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ موت جس سے ہم سب بھاگ رہے ہیں ہم کوئی بھی اس کو اپنی مرحبا کہنے کے لئے تیار نہیں موت سے خوف زدہ ہیں ذرا دل کے کانوں سے اس روایت کو سنیے کہ شرح سدور میں حضرت سیدنا جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں اور امیر اہل سنت کا یہ بڑا ایمان افروز بیان ہے نیک و بد کا انجام اس میں سے انشاءاللہ اللہ ہم کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں چنانچہ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جب کسی نیک مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا اسرائیل ملک الموت علی سلاۃ والسلام سے فرماتا ہے کہ اے ملک الموت میرے دوست کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ کیونکہ میں نے اس کو رنج و راحت دونوں میں آزمایا ہے یعنی مصیبت میں ڈال کر آزمایا ہے اور نعمتوں سے مالا مال کر کے بھی آزمایا ہے تو جب کبھی اس کو مصیبت ملی تو اس نے صبر کیا اور جب اس کو کوئی نعمت ملی تو اس نے میرا شکر ادا کیا تو ہر حال میں یہ مجھ سے راضی رہا تو میں چاہتا ہوں کہ اسے دنیا کے غموں سے نجات دے دوں اسے میرے پاس لے کر آؤ چنانچہ سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ سلاۃ السلام پانچ سو فرشتوں کا ایک بہت بڑا قافلہ لے کر اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اپنے ساتھ جنت کی خوشبو والے کفن بھی لے لیتے ہیں بیسیوں رنگ کی مہکتی ہوئی شاخیں بھی ہوتی ہیں نیز مشک کی خوشبو میں بسا ہوا ریشم کا کپڑا بھی ہوتا ہے پھر اس نیک شخص کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب فرشتے اپنا ایک ایک ہاتھ اس نیک شخص کے جسم پر رکھتے ہیں مشک میں بسا ہوا ریشم اس کی تھوڑی کے نیچے بٹھایا جاتا بچھایا جاتا ہے اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے اب اس کا دل جنت کی طرف مائل ہوتا ہے وہ جنت میں ملنے والی نعمتوں کی طرف رغبت کرتا ہے کبھی وہ جنت کے لباس کو دیکھ رہا ہے تو کبھی جنت کے درختوں کو دیکھ رہا ہے تو جنت کی نہروں کو دیکھ رہا ہے جنت کے محلات کو دیکھ رہا ہے تو گویا اسے اس طرح بہلایا جاتا ہے کہ جس طرح آج ہمارا مدنی منا ہمارے بچے کوئی ضد کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ والدین ان کو کوئی چیز دے کر ان کو بہلاتے ہیں تو اس طرح گویا اس نیک شخص کا دل بہلایا جاتا ہے اسے دیکھ دیکھ کر اس کی جنت میں ہونے والی بیویاں یعنی ہورے خوش ہونے لگتی ہیں اس کی روح کودتی ہے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے پاک رو اونچے درختوں لمبے لمبے سایوں اور بہتے پانی کی طرف چل ملک الموت علیہ السلام اس نیک شخص پر ماں سے زیادہ شفقت فرماتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نیک بندے کی روح ہے اور اللہ وجل کو محبوب ہے تو اس کی روح اس آسانی سے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے ادھر تمام فرشتے سے مبارکباد دیتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کیے گئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں جو نماز پڑھتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں جو ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں جو مال کی زکات نکالتے ہیں حج کرتے ہیں مسلمانوں کی خیر غم غمخواری کرتے ہیں جو نیک ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو عمل کرتے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب ان کی روح ان کے جسم سے نکالی جاتی ہے تو پانچ سو فرشتوں کا وہ قافلہ ان کو مبارکباد دیتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کیے گئے حدیث سے پاک میں مزید فرمایا گیا کہ جب اسرائیل ملک الموت علی السلام اس کی روح اس کے جسم سے جدا کرتے ہیں تو روح جسم کو مبارک بات دیتی ہے کہ اے جسم تو اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف مجھے لے جاتا تھا نماز روزوں اور اچھے اجتماع کی طرف لے جاتا تھا نیکی کے کاموں کی طرف جلدی لے جاتا تھا برا برائی سے بچاتا تھا بری صحبت سے بچاتا تھا فلمیں ڈراموں سے بچاتا تھا گانے بازوں سے بچاتا تھا گالیوں سے بچاتا تھا بد نگاہی سے بچاتا تھا الٹے سیدھے کاموں میں میرا وقت برباد ہونے سے بچاتا تھا تو تجھے مبارک ہو تو نے بھی نجات پائی اور مجھے بھی نجات دلائی اسی طرح کی باتیں جسم بھی روح کو کہتا ہے کہ تجھے بھی مبارک ہو کہ نے بھی اللہ کی اطاعت میں میرا ساتھ دیا تو آج نے بھی نجات پائی میں نے بھی نجات پائی زمین کے وہ حصے جس پر یہ نیک شخص عبادت کیا کرتا تھا نماز پڑھا کرتا تھا تلاوت کیا کرتا تھا نیک اجتماع میں شرکت کیا کرتا تھا بیانات سنا کرتا تھا لوگوں کو جمع کر کے درس دیا کرتا تھا اسلامی بہنیں غور کریں کہ جو درس دیتی ہیں تو زمین کے وہ حصے جہاں وہ نیکی کے کام کرتی ہیں زمین کے وہ حصے اور آسمان کے وہ دروازے جن سے اس کا عمل چڑھتا تھا روایت میں آتا ہے کہ چالیس دن تک روتے ہیں کہ کتنا نیک آدمی تھا کیسا باد نماز کے لیے نمسد کی طرف چلتا تھا یہ کیسا مطلب سنتوں کا عامل تھا یہ مسلمانوں کو کیسا سدائے مدینہ لگا لگا کر اٹھایا کرتا تھا یہ دعوت اسلامی کا کیسا مخلص مبلک تھا کیسا نیک تھا یہ کیسا پرہیزگار تھا لوگ اس کو تانے دیتے تھے اس کو ستا تھے لیکن یہ سنتوں پر عمل کرنے میں آر محسوس نہیں کرتا تھا لوگوں کی باتیں سنتا تھا یہ کتنا نیک عمل کیا کرتا تو زمین کے وہ حصے جس پر عمل کیا کرتا تھا اور آسمان کے وہ دروازے جس سے اس کا عمل اوپر چڑھتا تھا چالیس دن تک روتے ہیں جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو پانچ سو فرشتے اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ اس کے گھر والے اس کو کفن پہنائیں فرشتے اس کو جنتی کفن پہنا دیتے ہیں اس سے پہلے کہ گھر والے اس کو خوشبو لگائیں فرشتے اس کو جنتی خوشبو لگا دیتے ہیں اس سے پہلے کہ گھر والے اس کو کروٹ دیں فرشتے اس کو کروٹ دے دیتے ہیں تو یہ برزخ کی باتیں ہیں یہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی لیکن چونکہ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہے اس لیے الحمدللہ ہمارا ایمان ہے پھر اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک فرشتے کتار میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آج جو دنیاوی طور پر مالدار ہوتا ہے بھلے نہ وہ سود کا کاروبار کر رہا ہو لوگوں کے پیسے کھا گیا ہو لیکن ہے سیٹ صاحب سیٹ صاحب ہے اور جناب اس کا جنازہ ہے تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا جمع غفیر ہے لیکن اس کے برعکس اگر کوئی غریب آدمی ہے لیکن ہے اللہ کا فرما بردار اس کے جنازے میں اگرچہ چار آدمی ہیں کوئی رونے والا بظاہر نہیں ہے لیکن ہے کتنا خوش نصیب سعادت مند کہ فرشتے اس کے گھر سے لے کر اس کی قبر تک کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بخش دے اے مولا اسے بخش دے اے مولا اس کو بخش دے اس وقت شیطان اس زور سے چلاتا ہے کہ مردے کے جسم کی بات ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں وہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تم ہلاک ہو تمہاری خرابی ہو اس بندے نے کیسے نجات پا لی تو اس کے چیلے کہتے ہیں کہ یہ تو گناہوں سے بچا ہوا تھا یہ پاگل نہیں تھا کہ جو اپنے آپ کو حرام کاموں میں مصروف کرتا یہ سمجھدار تھا یہ گناہوں سے بچا ہوا تھا اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں اس نے مصروف رکھا تھا یہ ہماری باتوں میں نہیں آتا تھا یہ ماں باپ کو نہیں ستاتا تھا یہ سود یا رشوت کا لین دین نہیں کرتا تھا یہ اپنی اولاد کی بھی شریعت کے مطابق تربیت کیا کرتا تھا اس نے اپنے گھر میں ناجائز ذرائع گناہوں کے نہیں رکھے تھے اپنے گھر والوں کو بھی شریعت کی تعلیم دیا کرتا تھا سنتوں کی تعلیم دیا کرتا تھا جب ملک الموت علیہ السلام اس کی روح آسمان پر لے جاتے ہیں تو سیدنا جبریلا امین علی سلاۃ السلام اس کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں یہ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے اگر اس مختصر سی زندگی میں اللہ تعالی کی فرما برداری کر لی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ ول وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیا کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمارے لیے کہ الحمد جب نیک بندے کی روح آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے تو جبلی الامین علیہ السلاۃ وسلام ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں ہر فرشتہ اس شخص کو مبارکباد دیتا ہے اور جب ملک الموت علیہ السلام اس کی روح لے کر عرش تک پہنچتے ہیں تو وہ پاک رو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت علی السلام سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی روح سر سبز و شاداب درختوں اور بہتے پانی میں رکھ دو اب جسم کا معاملہ سنیے کہ جب جسم سے روح جدا ہوتی ہے اور جسم کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں ہاتھ پر آتی ہے روزہ بائیں ہاتھ پر آتا ہے اس کا قرآن و ذکر و اثکار کرنا یہ سر کی طرف آتا ہے اس کا مسجدوں کی طرف جماعت کے لیے نماز کے لیے جانا اس کا پیروں کی طرف آ جاتا ہے اور اس کا صبر کرنا ایک گوشے میں آتا ہے اب جب عذاب دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز اس کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ پیچھے ہٹ یہ تمام زندگی تکالیف برداشت کرتا رہا اب آرام سے لیٹا ہے عذاب بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ اس کی حفاظت کرتا ہے عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو ذکر و اسکار کرنا قرآن کی تلاوت کرنا اس کی حفاظت کرتا ہے عذاب پیروں کی طرف سے آتا ہے تو مزیدوں کی طرف چل کے جانا اس کی عذاب میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس وقت صبر سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں بولا کہ تم سب اگر عذاب میں روکنے میں ناکام ہو جاؤ تو میں آ کر بچا لوں گا لیکن میں ابھی اس کو پل سرات اور میزان پر کام آؤں گا تو جو میزان پل سرات یہ پل سرات بھی کیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا پانچ سو برس کی راہ ہوگا ہر ایک نے اس پر سے گزرنا ہے گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گرتے ہوں گے اس پل سے پر بھی جو صبر ہوگا وہ نیک عمل جو ہے وہ بندے کی مدد کرے گا تو یقیناً دنیاوی طاقت دنیاوی عہدہ اسلحہ کوئی اقتدار یہ ہمیں نہیں بچا سکے گا عمل اچھے ہوئے تو ان تمام باتوں سے ہم بچ سکیں گے پھر اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰوں کو بھیجے گا جن کی شکلیں خوفناک ہوں گی ان کی نگاہیں اچکنے والی بجلی کی مانند ہوں گی ان کی آواز की دار بجلی کی مانند ہوگی دانت سینگوں کی طرح لمبے لمبے ہوں گے وہ قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے آئیں گے ان کی سانسیں آگ کے شولوں سے تیز اپنے لمبے لمبے بالوں کو روندتے ہوئے آئیں گے اور دونوں کندھوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوگا مومنوں کے علاوہ کسی پر وہ نرم اور راحت والے نہ ہوں گے اور ان کا نام ہے منکر نکیر ان کے ہاتھوں میں ایک ایک گھتوڑا ہوگا بعض روایت میں ہے کہ وہ اتنا وزن دار ہے کہ دنیا اور دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس کو اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں وہ نکرین اس شخص کو کڑکدار آواز میں پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے تو جو مومن ہے نمازی ہے سنتوں سے محبت کرنے والا ہے آشی کے رسول ہے آشی کے صحابہ ہے آشی کے اولیا ہے آشی کے ہے جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہے جو نیک ہے وہ تو فورن جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور جب پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا جلوہ دیکھے گا وہ تو تڑپ جائے گا جھوم جائے گا کیا رارے یہ تو وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن سے دنیا میں بڑی محبت کیا کرتا تھا جب آقا کا نام آتا تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا کرتا تھا یہ تو وہی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا ذکر مبارک میں کثرت سے کیا کرتا تھا درود و سلام پڑھا کرتا تھا وہ آکا کو پہچان لے گا تو جب وہ خوش نصیب سوالات قبر میں کامیاب ہو جائے گا تو فرشتے اس کی قبر کو کشادہ کر دیں گے اس کی کشاد قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ ذرا اوپر تو دیکھ وہ اوپر دیکھے گا تو جنت کا دروازہ کھلا ہوا پائے گا فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے دوست جنت میں تیرا یہ مقام ہے کیونکہ تو دنیا میں اللہ کی فرما برداری میں رہا اور سنتوں کے سائے میں نے اللہ نے اپنی زندگی گزاری سرکار علیہ السلط و سلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس وقت اس میت کو ایسی فرحت ہوگی ایسی مسرت ہوگی جسے وہ کبھی نہ بھولے گا اب اس سے کہا جائے گا ذرا نیچے دیکھ وہ جیسے نیچے دیکھے گا تو جہنم کا دروازہ کھلا ہوا دیکھے گا دونوں فرشتے اسے کہیں گے کہ اللہ کے دوست تو نے اس دوزق سے نجات پالی تو سرکار علیہ سلا تو فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کو اتنی فرحت ہوگی کہ کبھی فراموش نہ کر سکے گا اس کے بعد دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے جن سے جنت کی ہوائیں خوشبوئیں آتی رہیں گی اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا پھر حدیث پاک میں مزید فرمایا گیا کہ جب کسی برے بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے جو کافر ہے منکر ہے بے دین ہے بد مذہب ہے تو نماز میں سستی کرنے والے اپنے مال کی زکات نہ دینے والے ماں باپ کو ستانے والے گالی گلوچ کرنے والے فلمیں ڈرامے دیکھنے والے گانے باجے سننے والے اللہ تعالی کی نافرمانی میں جو اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ سوچ وہ غور کر لیں کہ گناہوں کے سبب ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے کہ جب کسی برے بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے اللہ تبارک کو تعالیٰ سیدنا ملک الموت علی السلام سے فرماتا ہے کہ میرے دشمن کے پاس جاؤ اے ملک الموت میرے دشمن کے پاس جاؤ اسے لے کر آؤ میں نے اس کے رسک میں کشادگی کی اس کو نعمتیں دیں یہ ہمیشہ میری ناشکری کرتا رہا آج اس کو لاؤ تاکہ میں اس سے انتقام لوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے انتقام سے ہمیں کون بچا سکے گا نہ دنیاوی اسلحہ بچا سکے گا نہ اقتدار بچا سکے گا نہ کوئی طاقت بچا سکے گی اگر رب تالا ناراض ہوا تو کوئی چیز ہمارے کام نہ آ سکے گی ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس بدترین شکل میں تشریف لاتے ہیں خوفناک آنکھوں کے ساتھ جہنمی سلاخوں کے ساتھ اس کے ان کے ساتھ پانچ سو فرشتے ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس تانبا اور آگ کے سلگتے ہوئے کوڑے ہوتے ہیں سیدنا ملک الموت علیہ السلام تشریف لا کر اس بدکار کے جسم میں سلاخ گھونپ دیتے ہیں اور سب جہنمی شاخیں اس کے جسم میں تیوس کی جاتی ہیں اس کی رگوں میں کانٹے گھس جاتے ہیں پھر اس کی روح اس کے قدم کے ناخنوں سے نکالنا شروع کی جاتی ہے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اسلام بہن تصور کریں کہ آج اگر ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے ہاں سوئی لگانے جاتے ہیں اور کبھی تصور کریں کہ وہ سوئی جو اندر داخل ہوئے وہ ٹیڑی ہو جائے ہم ایک معمولی سی سوئی کا چبنا برداشت نہیں کر پاتے اگر اللہ تعالی ناراض ہوا موت کے وقت اگر ہمارے جسموں میں جہنمی سلاخیں گھوپ دی گئیں ہمارا کیا بنے گا اس وقت اللہ عز و جل کے دشمن پر بے کا عالم تاری ہوتا ہے فرشتے اس کی پیٹھ اور اس کے چہرے پر کوڑے مار رہے ہوتے ہیں اور مارتے مارتے اس کی روح کو اس کے حلق تک لے آتے ہیں پھر تانبا اور آگ کی چنگاریاں اس کی تھوڑی کے نیچے بچھائی جاتی ہیں ملک الموت علی السلام فرماتے ہیں کہ اے مل جان گرم پانی اور گرم سائے کی طرف آ جب ملک الموت علیہ السلام اس کی روح اس کے جسم سے نکال لیتے ہیں تو رو جسم سے کہتی ہے کہ اے جسم اللہ تعالی تجھ کو میری طرف سے بدترین سزا دے کیونکہ تو مجھے گناہوں کی طرف لے جاتا تھا تو مجھے گنہوں میں مبتلا رکھتا تھا یہ دعوت اسلامی والے مجھے نیکی کی دعوت دیتے تھے یہ اجتماع میں بلاتے تھے یہ قافلوں میں سفر کے لیے دعوت دیتے تھے تو مجھے ان کی طرف جانی نہیں دیتا تھا میں گناہوں میں شراب پیا کرتا تھا میں جوا کھیلا کرتا تھا میں نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کی اپنی زندگی گزارتا رہا تو مجھے لے جاتا تھا وہ روح اس کو بدوائیں دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بدترین سزا دے تو جسم بھی روح کو بدوا دیتا ہے کہ تو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھی اس طرح یہ ایک دوسرے کو بد دیتے ہیں زمین کے وہ حصے جس پر یہ گناہ کیا کرتا تھا شراب پیتا تھا جوا کھیلتا تھا نافرمانی فرمانی والے عمل کیا کرتا تھا فلم ڈرامے دیکھا کرتا تھا ظاہر ہے ہم اگر آج فلم ڈرامے بھی دیکھتے تو زمین کے وہ حصے ہمارے اس معاملے کو دیکھتے تو ہیں تو زمین کے وہ حصے جس پر یہ گناہ کیا کرتا تھا اس پر لانت کرتے ہیں ابلیس کے چیلے اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم نے ایک آدم زاد کو جہنم رسید کر دیا وہ ہماری باتوں میں آ گیا وہ نماز قضا کرتا رہا برے لوگوں کی صحبت اس نے نہیں چھوڑی گالیاں بگتا رہا ماں باپ کو ستا ر... ستاتا رہا تو تجھے مبارک ہو کہ ہم نے ایک آدم زاد کو جہنم رسید کر دیا جب اس بد کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کی دیواریں آپس میں مل جاتی میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ہم کتنے نازک ہیں عید کے موقع پر اگر کوئی ہم سے گلے ملے اور ہم کو ذرا سا وہ بھیچ لیتا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے قبر میں ہمارے ساتھ کیا بنے گا قبر کی دیواریں آپس میں ملا دی جاتی ہیں اس پر سانپ اور بچھو مسلط کیے جاتے ہیں اور وہ اسے ڈسنا شروع کر دیتے ہیں منکر کر نکیر جب اس کے پاس تشریف لاتے ہیں سخت لہجے میں سوال و جواب کرنا شروع کرتے ہیں تو جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ و وسلم کی سنتوں سے منہ مو موڑتا رہا جس نے نافرمانی کی اور انہیں گناہوں میں اس کی موت واقع ہو گئی قبر میں جب اس سے پوچھا جائے گا تو کہے گا افسوس اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اسے جلوہ دکھایا جائے گا وہ کہے گا کہ افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم افسوس میں نے قبر کی کوئی تیاری نہیں کی میں دنیا کی ڈگری پانے کے لیے تو رات دن کوشش کرتا رہا دن دن بھر کالج یونیورسٹی کے دھکے کھاتا رہا راتوں رات بھی میں مطلب بڑا افسر بننے کے لیے رات رات بھر میں پڑھائیاں کرتا رہا مجھے کیا معلوم تھا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں میں روزانہ نہ جانے کتنے اخبار تو ضرور پڑا کرتا تھا لیکن کبھی مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی مجھے کیا معلوم کہ روزے کس طرح رکھے جاتے میں تو اپنی مال کی زکات بھی نہیں نکالتا تھا میں تو حج بھی نہیں کر کیا, کیا تھا وہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دے پائے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ و وسلم کا جب اسے جلوہ دکھایا جائے گا وہ میٹھے میٹھے آقا علی سلاۃ وسلام کو پہچان بھی نہ سکے گا اس وقت فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ماریں گے اور جیسے ہی وہ سوالات کے جوابات میں ناکام ہوگا اس پر ہتھوڑوں کی بارش کر دی جائے گی یہاں تک کہ اس کا سر کچل جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا کہ ذرا اوپر دیکھ وہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا پائے گا پھر اشتے کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا تو جنت تیرا مقدر ہوتی حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت اس کے دل میں ایسی حسرت پیدا ہوگی ایسی حسرت ہوگی جو کبھی ختم نہ ہوگی پھر جہنم کا دروادہ کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دشمن خدا نافرمانیوں کی وجہ سے تیرا یہ مقام ہے اور ستہتر کھڑکیاں جہنم کی کھول دی جائیں گی جن سے گرمی آگ کی تپش آتی رہے گی اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں خوب غور کر لیجئے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آج دنیا میں صحت ہے تندرستی ہے مال ہے عہدہ ہے شہرت ہے ہم اللہ تعالی کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں لیکن سوچ لیں کہ مرتے وقت کیا کیا آزمائشیں ہوتی ہیں ہمارا کیا بنے گا اپنے کمزور جسم پر غور کر لیں کہ ہم تو کتنے کمزور ہیں کہ معمولی سے کاٹا چوبنا ہمارا برداشت نہیں ہوتا یہ جہنم کی سلاخیں ہمیں کیسے برداشت ہوں گی معمولی سے مچھر کا کاٹنا چونٹی کا کاٹنا ہمیں تڑپا دیتا ہے یہ سانپ اور بچھو کا کاٹنا ہم سے کیسے برداشت ہوگا اگر کمرے میں کوئی چوہا ہی گھس جائے ہم اس کمرے میں داخل نہیں ہو پاتے چپکلی نظر آ جائے ہم اس مقام سے جاتے نہیں ہیں ہماری قبر میں اگر یہ جانور مسلط کر دیے گئے ہمارا کیا بنے گا اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہمیں اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اپنی موت اور آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وضح ال کریم ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے ہماری غفلت کے پردے کو چاک کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو دیکھو تم انقریب مرنے والے ہو اور مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا تمہیں اچھے اعمال کے مطابق کھڑا کیا جائے گا پھر تم نے جو کرتوت کیے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا اس لیے غور کرو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے یہ لوگوں سوچو سوچو یہ دنیا بڑی آفت آمیز ہے دنیا موت کا گھر ہے دھوکا دینا اس کا کام ہے دنیا کی ہر چیز بانی ہے دنیا کی نعمتیں آنی جانی ہے ایک ہال پر نہیں رہتی ان کی آفات سے بچنا مشکل ہے لوگوں پر فراخی آتی ہے کبھی تنگی آتی ہے حالات بدلتے رہتے ہیں کبھی زندگی اجیورن ہو جاتی ہے تو کبھی خوشی مل جاتی ہے دنیا میں ہر آدمی کا ایک مقصود ہے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے ہر ایک کے لیے یاد رکھو یہاں موت مقرر ہے اس کا نصیب بھی معین ہے اے اللہ کے بندو جس دنیا میں تم آباد ہو یہاں سے پہلے کے طویل ترین زندگی پانے والے طاقتور ترین لوگ بھی چل دیے انہوں نے تم سے زیادہ دنیا آباد کی تھی ان کے آساب تم سے زیادہ تھے مگر آہ آج ان کے آوازیں ختم ہو گئیں وہ گمنا, گمنامی میں چلے گئے ان کے بدن بوسیدہ ہو گئے ان کے علاقے ویران ہو گئے ان کے نشانات مٹ چکے ان کے نام ختم ہو گئے ان کے مضبوط محل تباہ ہو گئے ان کی مسندیں ان کی مسیریاں پتھر ہو گئی آج وہ قبروں میں قید میں ہیں ان کے رہنے والے آج ویرانیوں میں ہیں آبادیوں میں اجرا بھی ہو چکے ہیں محلے والے بھی ان سے بے خبر ہیں نہیں کچھ معلوم کہ یہاں کوئی آبادی تھی پڑوسیوں سے کوئی رشتہ تھا کوئی تعلق تھا سارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں اب ان کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے جب کہ انہیں زمانے نے پیس کر رکھ دیا آہ کیڑے انہیں کھا گئے زندگی نے انہیں فنا کی گھاٹ اتار دیا ان کی ساری مسرتوں کو موت نے چھین لیا ان کے آبا کو ان سے دور کر دیا اب وہ دنیا سے کوچ کر کے زمین کے نیچے سو گئے ہیں وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے ہائے افسوس یہ تو وہی بات ہو گئی جو کسی نے کہی تھی تو اس کے بعد قیامت تک برزخ کا عالم ہے اب قیامت تک قبر میں پڑے رہیں گے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں ذرا غور کر لیجئے کہ کیا دوسروں کی اموات ہمیں ہم, ہماری اپنی موت یاد نہیں دلاتی آخر کب تک ہم دنیا کی چکی میں پستے رہیں گے آخر کب تک ہم اللہ تعالی کی ناراضگی کا سامان جمع کرتے رہیں گے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگ تمہاری زندگی تو تین سانسوں کے برابر ہے تمہاری زندگی کیا ہے یہی تین سانسوں ہے ایک سانس وہ جو تم نے لے لیا اب دوبارہ نہیں لے سکتے ایک سانس وہ جو لوگے کنفرم نہیں ہے کہ لے بھی سکو گے کہ نہیں ایک سانس وہ جو لے رہے ہو تو بس جو لے رہے ہو یہی تمہاری زندگی ہے اسی میں نیک عمل کرنے ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں آج اگر ہم قبر کو یاد نہیں کرتے لیکن یاد رکھیے ہماری با قبر ہمیں روزانہ یاد کرتی ہے ہمیں پکار پکار کر کہتی ہے کہ اے ابن آدم میں مٹی کا گھر ہوں میں دھول سے پور ہوں میں اندھیری کوٹڑی ہوں تو میرے اوپر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے میرے اندر آ کر تو ہل بھی نہیں سکے گا میرے اوپر تو لذیذ لذیذ غذائیں کھاتا ہے میرے اندر آ کر تجھے کیڑوں کی غزہ بننا پڑے گا میرے اوپر تو روشنیوں میں رہتا ہے میرے اندر آ کر تجھے اندھیرے کا سامنا کرنا پڑے گا میرے اوپر تو لگاتا ہے مسکراتا ہے میرے اندر آ کر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس با وفا قبر کو یاد کیجیے اپنے انجام کی فکر کیجیے کہ کہیں اس دنیا کی مستی میں مست ہو کر ہم دھوکے میں نہ رہ جائیں ہم دھوکے میں نہ رہ جائیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب اپنا سر پکڑے کے ہائے افسوس کاش میں بھی نیک بن جاتا میں بھی پرہیزگار بن جاتا میں بھی سنتوں کا عامل بن جاتا یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ہمارے پاس میسر ہے کیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں اگر ہم حاصل کر لیں دعوت اسلامی کے جتماد میں شرکت کو اپنا ذہن بنانے لیں مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں تو پھر دیکھیے کیسی شاندار موتیں ہوتی ہیں کیسا اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے اسلامی بہنیں بھی غور کر لیں کہ آج مطلب اگر نیکی کے راستے پر کوئی بلاتا ہے دعوت اسلامی کے اجتماع میں کوئی بلاتا ہے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے بیانات سننے کی کوئی ترغیب دلاتا ہے مدنی چینل دیکھنے کی کوئی ترغیب دلاتا ہے تو ہمیں مزہ نہیں آتا کہ جناب اس طرح سے تھوڑی زندگی گزرے گی تو ذہن نصیب ہماری اچھی صحبت ہمیں نصیب ہو جائے سانگڑ باب الاسلام اسلام سندھ کے شہر کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے کہ میری بہن بنتے عبد الغفار اتاریا میری سنت کی مرید بھی تھیں کو کینسر کے موزی مرض نے آ لیا آہستہ آہستہ حالت بگڑتی گئی ڈاکٹروں کے مشورے پر آپریشن کروایا طبیعت کچھ سنبھلی مگر کم و بیش ایک سال بعد مرض نے دوبارہ زور پکڑا لہذا راجپوتانہ اسپتال حیدرآباد بابل اسلام سندھ میں داخل کیا گیا ایک ہفتہ اسپتال میں رہیں مگر حالت مزید ابتر ہوتی چلی گئی اچانک انہوں نے با آوازے بلند کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا کبھی کبھی درمیان میں السلاط والسلام السلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و کا یا حبیب اللہ بھی پڑھتی بلند آواز سے لا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنے سے پورا کمرہ گونج اٹھتا تھا عجیب ایمان افروز منظر تھا جو آتا مزاج پرسی کے بجائے ان کے ساتھ ذکر اللہ عزد وجل شروع کر دیتا ڈاکٹر اور اسپتال کا عملہ حیرت زدہ تھا کہ یہ اللہ کی کوئی مقبول بندی معلوم ہوتی ہے ورنہ ہم نے تو آج تک مریض کی چیخیں ہی سنی ہیں اور یہ مریضہ شکوا کرنے کے بجائے مسلسل اللہ کے ذکر میں مصروف ہے تقریباً بارہ گھنٹے تک یہی کیفیت رہی اذان مغرب کے وقت اسی طرح بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے ان کی روح کف سے ان سے پرواز کر گئی الحمد یہ خوش نصیب اسلامی بہن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اور اس زمانے کے سلسلے قادریہ رضویہ اختاریہ کے عظیم بزرگ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ سے مرید تھیں اللہ وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اللہ تعالی کی کیسی رحمتیں چھما چھم اس خوش نصیب پر برستی ہیں کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے کہ جو نیک بن کر اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالی کی رحمتیں شامل حال ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجئے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کو اپنا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ اللہ بے شمار برکتیں ہم سب کو حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم